بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کو تم کو ہلاک کیا زیادہ حاصل کرنے کی حتی زرتم المقابر حتیٰ کہ تم نے قبرستان جا دیکھے کلفت علام ہرگز نہیں تم قریب جان لو گے تم کلّتح علام پھر ہرگز نہیں تم جلد ہی جان لو گے کلہ لمن علم نہیں. کاش تم یقین کا جاننا جان لیتے یقینی علم حاصل کر لیتے کہ یقیناً تم جہنم کو ضرور دیکھو گے تم ملا تار عین القین پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے تم ملاس عن انعیم پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ